انسان چند اگل کا تھا, تھا, تھا. پہلے یہ انسان خیزا اور بکھرا ہوا تھا خیزا اور خوات سے پہلے یہ انسان پاس میں بنایا سب جگہ میں ماں کے پیٹ سے اندھیرے کے اندر بنایا یہ بتائیں آیا, ہمارا محبوب اللہ ہمارا مہربان ہم ہم کام دو تمہارے اوپر میں ایک دور جوانی کا ایک دور بڑھاپے کا اللہ پاک کہتے ہیں کہ یہ دور تو تم نے اللہ پاک کہتے ہیں کہ میں ایک دور اور لاؤں گا جس کی میں خبر دیتا ہوں وہ یہ کہ قیامت کے دن تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا اور زندہ کر کے تمہارا حساب لوں گا جس نے میرے کو راضی کیا اس کو جنت میں داخل کروں گا اور جس نے میرے کو ناراض کیا اس کو میں جہنم کے اندر داخل کروں گا اللہ پاک فرماتے ہیں ذرا کام لو جو اللہ تمہارے تیرے دور چکا, تو کیا وہ اللہ کے دوبارہ کروڑہ کرو, کرو, کروڑ, کروڑ میل کے ذرات اور ریسو کو جمع کر کے اور جن منگل کا بچہ تم کو بنا کر وہاں کے پیٹ کے اندر جو اللہ جان ڈال چکا کروڑہ کروڑ میل کے ذرات کو جمع کر کے جان نہیں ڈال سکتا اللہ اللہ کہتا ذرا کم سے کا قرآن میں میرے اندر کا کلام ہے یہ میرے محبوب انداز کا کلام ہے میرے مہربان کلام ہے میرے فضل کرنے والے من من <تصفح> سارے مین من دن مٹی کا دول سمت فات الاتین خون کے لترے کا دور بڑھاپے کا توڑی کا بل تم نے بہت سے پہلے ہی مر جاتے جوانی میں بچپن میں یا ماں کے میں نکلے قیامت پہ اور وہاں زندہ کرے گا. سے کام لو کہ جو اللہ کروڑوں جان ڈال چکا تو ذرات کے کے کے کیا قیامت کے دن وہ جان نہیں ڈال سکتا یہ تو میں نے بہت مختصر الفاظ احساس میں اللہ کی قدرت کی نشانی کی طرف اشارہ کرتا <تصفح> <تصفح> نہیں اتنا ہے کہ جتنا بھی ذرا بھی معلوم ہر چیز کے بے شمار خزانے لیکن ہم اتارتے ہیں متارے مہینے کے ساتھ पेशुर हदाने लापाट के। और एक हैरत में डालने वाली चीज जो है जितने इंसान अल्लाह ने बनाए हरेक की सूरत अलग और हरेक की आवाज भी अलग एक आवाज और एक सूरत के दो आदमी पूरे आलम के अंदर आपको नहीं मिलेंगे हूँ कॉफी टू कॉफी मिलती जुलती सूरत हो सकती है मिलती जुलती आवाज हो सकती بہو ایک صورت ایک کے دو ابی پورے عالم میں نہیں ملیں گے. خدا کے جی خزانے میں آوازیں جی کتنی بے شمار کو ایک بات اور بتا دو جتنے انسان بنائے ہر ایک کا مزاج بھی الگ ایک بات کے جسبے پہ ہر ایک کا مزاج الگ مزاج ملتے جلتے ہو سکتے لیکن مزاج کو بھی ٹو کاپی ایک جیسا نہیں ہو سکتا ہر ایک کا مزاج الگ اب یہ سارے الگ الگ مزاج بر کے اندر اجتماعی اور جوڑ کیسے پیدا ہو. انسانوں کی بھی اللہ پاک, نے میں رکھی اور انسانوں کی اللہ پاک نے توڑ میں رکھی لیکن مزاج سب کی عدت کے جوڑ کیسے ہو. میرے محترم دوستو اللہ پاک نے ہم کو جو رنگ بتایا وہ رنگ پر اگر ہم آ گئے تو اللہ جوڑ پیدا کر دے گا ہمارا رنگ ہمارے اندر کیسے پیدا ہوگا ایک تو میرے محترم دوستوں جیسے رسوے میں کام کی ابتدا کی اس طرح ہم بھی کام کی ابتدا کریں نبوت دن ہی سب سے پہلا کام جو آپ نے کیا वो कलमे वाली दावत जिसने कलमा पड़ा उसको खड़ा कर दिया कलमे की दावत पर। पहला कर परेशानियां आई मार पिटाई शुरू हो गई कई घबरा के कलमा हाथ से इनके निकलना जाए तो अल्लाह पास इंतजाम यह किया آسمان سے وہی اتارنی شروع کر دی قرآن پاک اور مکنہ میں،, میں تین باتیں زیادہ تر بیان سرمائی ایک تو پچھلے ندیوں کے قصے اور ایک آگے قیامت کا منظر جس میں جنت جانم درازو ہدایت کے اندر کا ٹورتی کا دھبا حسب کا دھبا دنیا تلادی کا دھبا خود غرضی کا دھبا روپے چار رب اور روپے دنیا کا دھبا یہ دھبے اس کے پڑے. کہ یہ پڑے ہوں ڈھبے اگر پڑے ہوئے تو اسے پھر دکھائی نہیں دے گا یہ دوربین جو ہے اس کے اندر دھبے پڑ گئے تو ان دھبوں کو بھی صاف کرنا پڑے گا یہ سارے دھبے صاف ہوں گے نہ کریم سرسوں کی ترتیب शुरू कर दी इसके बाद जो कुरान उजला तो तालीम के हफ्ते शुरू हो गए हजरत उम्र की बहन बहनों ही तालीम के हफ्ते में ही तो बैठेगी نعمت کر دیں اس کی توہین کرے, گانی دینا شروع کرے تو یہ ہاتھی گھبرا لے اور یہ بات سوا اللہ کے تعلق کے پیدا نہیں ہو سکتی اور اللہ کا تعلق ملے گا اللہ کا فکر کرنے سے قرآن پا کی کرنے سے کر دی کریم سدا سدن نے ایک طرف قلبی کی دعوت ایک طرف تعلیم کا حلقہ اور ایک طرف اللہ پاک کا ذکر قرآن پاک کی اکیلا, اکیلا اکیلا ہو گیا ابھی اکیلا بےچارا گھبرا ہو جائے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا پڑھنے والوں کے اندر اللہ تعالیٰ حضرت علی نے بٹھا کر کھلایا کوئی رشتہ داری پیدا ہوگی ان ہو اور ان کی استفمایت کے اندر اگر فرق آ گیا تو اس کے دو نقصان بڑے بڑے ہوں گے اگر ان پڑھنے والوں کی اجتماعیت یا دین کے کام کرنے والوں کی اجتماعیت اندر فرق پڑ گیا اور دوسرا یہ نقصان کے دوسروں کے اندر سے ہوا اگڑ جائے بلا تنا हमारी یہ دو نقصان ہوگی اس لیے ہمارا کام یہ ہوگا کہ جو ہمیں طریقہ بتایا اس طریقے کے اوپر ہم ہو جائے. تو اس کے اثرات پورے آدم کے اوپر پڑیں گے اہل باتل جو ہے اہل باتل اور پھٹکے ہوئے پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جن ایمان ماروں کو ٹکرا دو جتنے آپس میں ٹکراتے رہیں گے جو ہوں گے وہ اچھلتے رہیں گے اور وہ سنجنے کا کام ہمارا بن گیا اور بغیر یہ لوگ تو پھر اہل بادن جو ہوں گے وہ گھبرا رہیں گے کہ بھائی ان کے اندر گئی ان کے اندر باقی بین آ گیا اور ان کے ساتھ آسمانی مدد آ گئی تو آسمانی مدد کے مقابلہ ہم نہیں کر سکیں گے آسمانی مدد کے مقابلہ نہیں کر سکے آسمانی مدد کے مقابلہ قوم آدر قومی ثبوت نہیں کر سکے آسمانی مدد مقابلہ ابو کا مقابلہ جہل کا بچو بدر میں نہیں کر سکا آسمانی مدد یا مقابلہ بنو نظیر کے یہودی اور بنو اطفان یہ لوگ آسمانی مدد, مدد کا مقابلہ حضرت عمر کے زمانے میں کسرائے فارش کا پورا لشکر نہیں کر سکا, سکا آسمانی مدد کا مقابلہ صلاح الدین رحمت اللہ علیہ جو بالکل قریب تھے جب مر گئے تو ان کے پاس کفن کا کپڑا بھی نہیں تھا لیکن ان کے اندر وہ سفار تھی جس پر آسمانی مدد آئی تو آسمانی مدد کا مقابلہ یورپ کی چودہ حکومتیں نہیں کر سکی بھی نہیں کر سکیں گے انسان جو دھوکا کھا جاتا ہے وہ آنکھوں دیکھی سے जो کھا جاتا ہے اور اگلا بات جو ہے وہ غیب ان کی باتیں ساری خیب کے اندر ہیں. جس کے بارے میں میں نے چار باتیں بتائی تھی ایک تو دیوتا ایک کاروبار ایک سائنسک ترقیات اور ایک درجات you देवता ना उधर नदियों ने बात चढ़ाई अंत्याय की बात मानने मैंने झोड़े से उन्होंने बात मानी उनको समझाते रहे इन्होंने उनको मारा भी पिता भी सब कुछ किया مشاہدات کی خلاف اللہ کر کے بتا دی جب صحیح یقین وجود کے اندر آتا ہے آج اگر صحیح یقین اور صحیح عمل وجود کے اندر آ, آ گیا تو ساری دنیا کے جتنے تجربات اور جتنے ان کے اللہ پاک زندگی کا بننا اللہ پاٹ کر کے دیا. قیامت کریں گے صحیح وجود میں, اور صحیح عمل میں ہم لوگوں کے جو جی امتحان ہے وہ ہمارا کاروبار ہے یہ ہمارا ہے. ہم کاروبار سے نہیں پنچتے ہم اللہ پاٹتے پہنچتا ہے ہم دکانوں سے نہیں پہنچتے منع, منع نہیں کیا تجارت کرنے کو منع نہیں کیا کریم سر فرماتے ہیں مانتار اور کھیتی کے, کے, کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کے ایک ایک دانے پر ایک ایک ستیہ کا سباب ملے گا تو تجارت کرنا کھیتی کرنا کاروبار کرنا اس کو اللہ رسول نے منع نہیں کیا कारोबार में इसलिए करता, करता हूँ ताकि उसमें अल्लाह का हुक्म पूरा करोबीस घंटा आबाद रहती थी और दिन के वक्त बाजार भी आबाद रहती थी और रात के वक्त घर भी आबाद रहती थी کے اندر دہل دے منڈی ہمارے موجود میں طاقت کو سیکھنا ہے سات لائن سیکھنی اور آہار کے اندر ہمیں چار لائنے سیکھنی ایمان کے اندر سات لائنیں جو سیکھنی ہے بلّا ساری مخلوقات کا یقین ہٹا کر اللہ کی ذات کا یقینا ظاہری کا یقینا کتب یقین میرے محترم دوست اور بزرگوں آمن تو و ہے وہ و کتبی آسمانی کتابوں کے اوپر یقین لانا انسانیہ سے یقین ہٹا کر ڈالا شخصیت سے شخصیت نہیں بنتی ہے ملائقت ہی وہ کتبی ہوں یوم سارے دنوں کا یقین نکالنا دن کا یقین لانا آج کا دن اہم نہیں ہے آج کا دن میں ہے اور قیامت کا دن یقینی ہے اس لیے قیامت کے یقینی دن ہمارا بگڑنے نہ پائے چاہے آج کے دن میں ہمیں جو کچھ بھی برداشت کرنی پڑی بل یوم آخر ملائک دن آمن بدلا ہے وہ ملائکت ہی ہی قطب ہی بھل یوم آخر من اللہ تعالی. انسان کے اوپر جو نعمتیں آتی ہیں اللہ کی طرف سے وہ انسان کے اوپر آتی ہیں یہ یقین آتی کے دل میں ہو کہ جو کچھ بھی حالات نعمتوں کے میرے اوپر آئے یا کسی پر بھی آئے یا تکلیفوں کے جو حالات آئے وہ اللہ کی طرف سے آئے وہ پہلے سے طے لیکن یہ مطلب نہیں کہ تقدیر کے یقین پر یقین نکل جائے درمیان کا بالکل راستہ سیدھا سادہ آدمی کے اوپر جب نعمتوں یا تکلیفوں والے حالات آئے تو ان حالات کے اندر یہ آدمی تدبیر کرے گا شریت کے مطابق ہو اس کے بعد پھر جو نتیجہ نکلے گا کبھی مرضی کے مطابق نکلے گا کبھی مرضی کے خلاف نکلے گا مرضی کے مطابق ہے مرضی کے خلاف نتیجہ نکلا اگر یہ تدبیر شریعت کے موافق ہے تو خدا کا آسمان خیبی نظام ہی حمایت میں ہوگا نتیجہ چاہے تیری مرضی کے مطابق نکلا لیکن آسمان کا جو یہ بھی نظام وہ تیرے خلاف ہوگا علیہ السلام کے بھائیوں نے تدبیر کی تدبی میرے بچ میں ہے وہ کروں اور جہاں میری تدبیر اٹک جائے گی وہاں میرا اللہ کوئی راستہ کر دے گا بعد دروازے کی طرف اس عورت نے پیچھے سے کپڑا پکڑ لیا تو کپڑا پیچھے سے کتا پھٹ گیا دروازے کھلتے گئے یسو نظر باہر نکل گئے عورت پیچھے پیچھے اجی مصر سامنے سے آیا رہا تھا دیکھا اس عورت نے الزام ڈال دیا حضرت حضرت نے ڈالا لیکن وہ شوہر بات بیوی مانے گا یسو علیہ السلام کی مانے گا وہ تو بیوی جی مانے گا اللہ کا خیبی نظام چلا پیتا بچہ بولا Yeah, it's کہا کہ جو کہا جا رہا ہے وہ کہا ابھی حضرت بڑا مجادا آیا میں کہتا ہوں کہ نئے بھی آتی ہے, بھی آتا ہے. بڑا زبردست مجادا حضرت سلام پر آیا چلی گئی ان کا سواری کے دکھلا تھا. پاک ستھوں کو لے کر بیٹھ گئی اور سواری کے جان چلا وہ ساری عورتیں پیچھے رہ گئی اور یہ آگے بڑھ گئی عورتوں کی زبان پر آیا کہ ہدی کو برکتی بچہ ملا پڑھا وہ تو اس یتیم دین کو خود دھکا مارتے ہیں. جنہوں نے کلمہ پڑھا وہ بھی اس یتیم دین کو مارتے ہیں کاروبار میں سے اور اپنی زندگی کے اندر داخل کیا اور جا کے دوسروں کے سامنے پیش کیا تو جو برکتیں حضرت ہری مار کی اللہ کو ملی ہے یہ برکتیں اللہ کی جو اسی لیے کہتے ہیں کہ اس یتیم دین کو لو اور پورے عالم کے اندر پھیلو اپنے اندر کی بھی اس کی زندگی کو چالو کرنا اور دوسروں کے اندر بھی اس کی زندگی کو چالو کرنا اللہ وہاں پر دے گا بغیر کاروبار کے اور جنت کے اندر تو جو دین کے کامیابی بھرنے والے لوگ ہیں نا سبحان اللہ ان کا تو بڑے ہی مسیح چھوٹے میں چھوٹی جنت بھی اگر مل گئی چھوٹے میں چھوٹی جنت بھی اگر مل گئی تو پوری دنیا سے تصورہ بڑی جنت ہوگی ستر بہتر بیویاں ہوں گی نوکر چا کر دودھ کی نہریں شہر کی نہریں اور پاس شراب کی نہریں چاروں چل رہی ہوں گے. اور سونے چاندی کی اینٹوں کے بنے ہوئے مکانات ہوں گے چھوڑنے کے سارا اشک ہوگا جنت کی زمین کے بتی ساحرام کی ہوگی پتھر اور کنکڑ ہیرے جواہرات کے ہوں گے جنت میں جانے والے کو کپڑے ایسے ملیں گے جو کبھی میلے نہیں ہوں گے کھانا ایسا ملے گا جو پیٹ میں جا کے گندہ نہیں بنے گا اور ایک بڑی مزے دار بات یہ ہوگی جنت میں جو لوگ جائیں گے تو ہفتے میں ایک پرتبا لاکھ پانچ ان کی ملاقات کریں گے اور ملاقات کر کے سلام کریں گے السلام علیکم پاک پاک کام کرنے والے جنتی ہوں گے خوب قربانیاں دینے والے جنتی ہوں گے ایک ایک آدمی لاکھوں کروڑوں کو دین پر لانے کا ویڈیا بنا ہوا ہوگا چاروں طرف اللہ کے راستے میں پھرا ہوا ہوگا جو آگے بڑھنے والے ہوں گے ان کی جنت کے تو کیا کہیں گے آگے بڑھنے والوں کی جنت پر, دن میں دو مرتبہ ملاقات کریں گے سلام بھی کریں گے اور قرآن پاک بھی پڑھ کر سنا لیں گے جو آگے بڑھنے والے ہیں وہ قریب ہوں گے پہ پہلے زمانے میں آگے بڑھنے والے زیادہ ہوتے تھے اور بعد والے زمانے میں آگے بڑھنے والے تم کم ہوں گے سونے کے تاروں میں بیٹھے ہوں گے یبال محل دون چھوٹی عمر کے حدمت گسا چکر کاٹ رہے ہوں گے ان کو لاني في <تصفيق> لاني كليه يعموا पीने की वहीं जाके इनशाला तसली से पियेंगे और खाएंगे और मजे उड़ाएंगे मैं ऐसा ना हो की जन्नत की बातें इतनी लंबी बयान कर दू के जन्नत पे जाने के लिए क्या करना चाहिए جو امال کرے گا دنیا کے اندر انسان جو امال کرے گا عورتوں نے چکر دیا اور کوئی گڑبڑ ہو گئی اور جانور میں جانا پڑا تو سارا منظر آپ نے سنا اور اگر جیب آنے چلے گئے یہاں تکلیف اٹھائی جی. جس کی طرف یہ عورتیں جمع ہو کر مجھے بلا رہی اور ایک بات اس کے آگے حضرت وہ خاص کر کے دین کے کام کرنے والوں کے لیے بہت ہی بڑی عبرت ہے اس پہ بہت ہی بڑی عبرت آپ لوگوں سے اللہ پائے دین کا کام بہت لیتا ہے قدم پر دین کا کام لیتا ہے بول بول پر دین کا کام لیتا ہے باتوں کے اثرات بڑے اچھے ہوتے ہیں علاقے علاقے دین پر کھڑے ہو جاتے ذہن میں یہ آنے نہ پائے کہ دیکھو میں کتنا اچھا کام کر رہا ہوں دیکھو میرے ساتھ لگے ہوئے اور میری بات کے ماننے والے کتنا اچھا کام کر رہے ہیں یہ میں کبھی نہ آگا. کام اگر ہو رہا ہے تو کام لے رہے ہیں اللہ. اگر یہ میں آیا تو تو کامیابی ہے. اور اگر سہن میں یہ آیا اگر میں کر رہا ہوں تو یہ بالکل آدمی نیچے اتر آئے گی آدمی کو اپنے بارے میں نفی کرنی چاہیے کہ میرے سے کچھ نہیں ہوتا حضرت داؤ میرے سلام بڑا نظام تھا حکومت کا نبوت کا بڑی ترتیب تھی ایک دن تو ایک دن تو خوب عبادت کا تھا اور ایک دن جو تھا گھر والوں کے کام کاج میں لگنا اور ملنا جلنا اور ایک دن دوسروں سے ملنا جلنا ان کے فیصلے چکانا پہرے لگے ہوئے آمد بہت اچھی ہے جب پڑھا کر دے سبور کو تو پرندے بھی رک جاتے تھے باہر کے اندر سے بھی آباد آنی شروع ہو جاتی تھی بڑی عجیب کیفیت تھی, کی اور اور دو چل رہی تھی. ایک حضرت حکومت اور اس کے بعد چل رہا ہے تو اللہ پاک نے یوں فرمایا کہ یہ میرے فضل میرے کرم میری مہربانی سے ہو رہا ہے اگر ایک دن میں تم کو تمہارے کر دوں حضرت اسی کا دن گزر کر رات جب ہوئی تو عبادت میں لگے ہوئے تھے سارے پہرے بھی تھے لیکن اس کے باوجود چند آدمی اوپر رہ گئے حضرت داؤدین نے سنم کے پاس going تھا وہ چکایا اور پارٹنرشپ کے بارے میں حضرت میں کوئی بات بتائی پارٹنرشپ کے شارے میں کیا پارٹنر شپ تو بہت ہی پارٹنرشپ شپ والے اس میں بھی بیٹھے ہوں گے والے تو جاتی کر کہہ رہا ہے دیکھو قرآن کہہ رہا ہے اچھی طرح سے اللہ بات بھی, بھی کہہ دیا حضرت نے کیا ایمان والے ہو اور آمد والے وہ زیادتی نہیں کرتے لیکن ذہن میں یہ رکھنا کہ پارٹنرشپ کرنے والے اکثر زیادتی کرتے ایمان امان والے زیادتی نہیں کرتے لیکن قرآن کہتا ہے کہ ایسے لوگ تب ہوتے ہیں جو زیادتی نہ کرتے چاہیے کرنے والے ہم نہیں ہے اللہ ہے اور اللہ کے مشق کرنی پڑے گی نہیں میں تو کچھ نہیں, میرے کیا ہے میں تو کچھ نہیں تو اللہ ہی ہے یعنی میں سب پوچھ اللہ معاف کرے حضرت ہمارے بہت خبر دیا کرتے تھے ایک آدمی بالکل کرنا نیچے کیا ہوا جا رہا تھا के पर मारा एक का तक्वा जो है वो ठुडे में नहीं होता तक्वा जो है सीधा चल आदमियों की तरह हजरों के बाद जो थे बहुत दिन चिरो हम लेते थे हजरत बहरेन से तशीफ लाए बड़ा कारनामा बहरेन का मुका बैठे हुए थे मजमे में, में उनकी बड़ी तारीफ हो रही थी کارنمہ کیا, کیا انہوں نے بحرین میں سب حضرت بیٹھے تھے حضرت سے آئے اور حضرت دور مار دیے میں تو ہو رہی ہے تعریف اور پڑ گئے دو دے کیا ہوگی مڑ کے دیکھا تو حضرت اب حضرت عمر کو دیکھ کر حضرت جارو جو تھے انہوں نے پوچھا نے مار دی تاکہ ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ میں بھی خوش ہوں لیکن آپ لوگوں سے مجھے ڈر لگنے لگا آپ حضرات اس کے اندر کی حضرت تمہارے نہ اللہ اتار میرے کو سختی کرنے میں کئی حضرت عمر کی نقل نئے لوگ حضرت عمر سختی تھی لیکن اس کے ساتھ تخوا بھی تھا ان کے تقوے کی بنا پر یہ, سخت, یہ سختی جو تھی یہ چپاتیوں سے زیادہ اچھی معلوم ہوتی تھی لوگوں کو ہر وقت میں سے یہ تخوا تو ہے نہیں تو خدا حضرت کر دی سختی تمہیں اندر ہی اندر گڑھن پیدا نہ ہو جائے اندر کسی کے گڑن پیدا ہو گئی تو خطرہ ہے ساتھی کرنے والے کی زندگی پر حضرت تمہارے اسی لیے کام پہلا تھا خطوط میں لکھتے تھے کام کرنے والوں کو کہ لاتد لوگوں کا محبوب بننے سے بے رحبت مت بنو زندگی ایسی بسر کرو کہ لوگ تم سے محبت کرنے لگے ایسی زندگی بسر مت کرو کہ لوگوں کے دل میں تم سے نفرت آدھو اندر نفرت نہ آوے لوگوں کے. لوگوں کے دل میں محبت آئے ایسی طرح سے تم اپنی زندگی رکھو جس لیے کہ اگر کوئی ایسی حرکت کی جس کے حوالے کام ہے اور اس کا اللہ نے کوئی مقام بنایا اور کوئی ایسی حرکت کی سامنے والے کے دل دکھنے لگے اور اندر اندر لوگوں کے دل دکھ رہے ہیں کہنی باتیں وہ کہ اگر نہیں پاتے وہیں جھگڑا ہو جائے گا تو اندر ہی اندر برداشت کرتے رہتے ہیں لیکن یہ ان کا برداشت کرنا جو ہے یہ کہیں کوئی الٹا رنگ نہ لاگے اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی روط کے اندر یہ بھی دکھا آسمان میں تمہارا کیا مقام ہے یہ دیکھنا ہے تو یہ دیکھو کہ تمہارے ساتھیوں کے اندر تمہارا کیا مقام ہے اگر تمہارے ساتھیوں میں تم سے نفرت ہے تو سمجھو آسمان پر بھی تمہارا کوئی مقام نہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا لوگوں نے کہا کہ بہت اچھا وہ مر گیا ہم تو پریشان تھے اس سے نماز پڑھائی جنازہ گیا سرمایا بجے جناز آیا لوگوں کا بڑا صدمہ ان کے مردے سے بہت اچھے آدمی تھے نماز پڑھائی جنازہ گیا فرمائے واجب ہو گئی لوگوں نے پوچھا حضرت دونوں کو واجب ہو گئی کیا پہلے کے لیے جہنم واجب ہو گئی دوسرے کے لیے جنت واجب ہو گئی یہ بہت بھی فکر کی چیز ہے ہم لوگ ہر ایک یہ دیکھیں کہ ہماری جو روش ہے اس سے لوگوں کو تکلیف تو نہیں ہو رہی ایسی زندگی نہیں ہونی چاہیے جس سے لوگوں کو تکلیف ہو اجتماعی پیدا کرنے کے لیے میں ایک سے ملا اور محبت ایک دوسرے سے نبی مل رہی ہو تو بھی ملاقات کرتے رہے گا سلام کرنا خالی اتنا پوچھنا آپ کے مزاج کیسے ہیں اتنا پوچھو گے نا اس سے بھی بہت سی اس کے دل صاف ہو جائے گا جا کے سلام کر لیا وہ بہت آپ کا بچہ بیمار تھا क्या हाल है उसका ठीक हो गई इतना हालात बरतोगे उसका आएगा। बार, बार अगर इस तरीके से तुम करते रहे तो अंदर की साफ हो जाएगी दो चार बातें अगर रह गई तो बैठ कर आपस में इसके बारे में बात कर लोगे तो अल्लाह के साथ से उम्मीद है की वो भी साफ हो जाएगी इसीलिए हजरत अली रबी अल्लाह तुरो اپنے ایک پر یہ لکھا کہ یہ جو تم الگ سامنے تھے دوسروں سے دوری ہونی شروع ہو جاتی ہے ملاقات کرتے رہو ملتے جلتے رہو بیان میرا کہیں لمبا ہو کر وہ چیز میں نے چھیڑی تھی کہیں رہ نہ جائے یاد آئے حضرت عام کرنے والوں کا اپنے بڑوں سے جوڑ نہیں تھا یہ تو بات حضرت عثمان کے زمانے میں ہو اور زیادہ تر رسول کریم سرسن کے سببت یافتہ لوگ حضرت عمر کے زمانے میں اللہ کو پیارے ہو گئی پر تکلیف نعمتیں نعمت بلوں پر بھی آتی ہیں بلو پر بھی آتی ہیں اسی پر میرا رخ بدلا تھا میرے محترم دوستوں جب دنیا کا نشا زیادہ چڑھ جاتا ہے چڑا ہوتا ہے تو ہنٹر, ہنٹر سیلاب کا ہنٹر جب اسے ہنٹر پڑا تو نشا اتر گیا اس کا اور اس ہمارے کر دوں گا ہنٹر رہتا پھر جیسا تھا ویسا کا ویسے بھی بیارا مینڈک اور ان کے قریب رہنے والے جو بنی اسرائیل تھے وہ چائے چٹنی روٹی کھاتے ہو لیکن وہ کھا رہے تھے ہلک میں اتر بھی رہی تھی کھانے اور پینے کا حلق سے نیچے اترنا اور ہزم ہو کر نکل جانا کرنا اور لوگوں کو تیار کر کر کے جماعتوں کے اندر بھیجنا یہ سارے کام مسجد والے کام ہیں میرے محترم دوستو حضرت کے کے زمانے میں حضرت عمر کے زمانے میں میں عمر تیس ہزار تو اناس میں شہید ہو گئے اور ہزاروں کی تعداد میں کیسا کس طرح کی جنگ میں شہید ہو گئے تو بڑا مجموعہ تو اللہ کو پیارا ہو چکا دیکھئے مجموعہ پھر بھی اچھا خاصا تھا ان سے بھی جوڑ نہیں تھا تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بڑی اجھن اور پریشانی آئی کی ہم نے ان سے ملاقات کی تو انہوں نے یہ کہا ہمارے ملکوں میں جماعتیں آتی ہیں اور کوئی بتاتا یوں کرو کوئی بتاتا یوں کرو ہم لوگ سارے پریشان کیا کریں ہر ایک حوالہ دیتا ہے بڑوں کا کسی نے کہا میں نے خود حضرت بڑے حضرت جی سنا دوسرا کہ میں نے بھی بڑے حضرت جی سنا مولانا سنا ہر ایک بڑوں, بڑوں کا حوالہ دیتا ہے بیٹھ کر ان سے بات کی میں نے کہا ہماری سمجھ میں بھی में رہا ہے کہ بڑوں نے جو بات کہی اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب وہ ہونا چاہیے جو امیر الوقت بتا بتادے اس وقت کا امیر جو بتا دے بات کا مطلب ہمیں سب کو جمنا چاہیے اور اس میں مثال ہم نے حضرت دنیا سے پردہ فرما گئے چاروں طرف سے ہنگامے کھڑے ہو گئے رائے یہ ہےضرت کا لشکرایا جائے اقدامی کام کرنے کے بجائے دفاعی کام کرنے کے لیے ٹھہرایا جائے چاروں طرف سے حملے کی خبریں ہیں یہ کیا جائے تو اس پر اللہ کی مدد اٹھ گئی تو اللہ کی مدد اٹھ جانے کے بعد پھر ہم کچھ نہیں کر سکیں گے اللہ کی مدد کے لانے کا طریقہ یہ ہے پاک صلی اللہ کی بات کو پورا کیا جائے آپ نے کہا تھا جیسا اسام حضرت کے لشکر کو روانہ کرو اور تم کا جو روکے رکھو تو نبی کی بات چھوٹ گئی تو یہ کہا اس وقت حضرت حالات اچھے تھے اور اب حالات بہت نامناسب ہو گئے تو اس وقت کے حالات کے اعتبار سے ہمیں کرنا چاہیے حضرت ابو مگر صدیق رضی اللہ نے کہ حالات کی وجہ سے احکامات کے اندب تغیر نہ کیا جائے بلکہ احکامات پر جم کر حالات کو برداشت کیا جائے احکامات پر, پر جم کر حالات کو برداشت کیا جائے یہ ہے آسمان سے مدد اتروانے اتر والی چیز ہر چیز پر حضرت ابو مکر جمے رہے باہر میں جا کر सब इस बात को मान लिया यहां तक कि हजरत उम्र देवी हजरत उमर जो थे वो हजरत अबू बकर के बाद दूसरे नंबर पर थे लेकिन जितने भी काम करने वाले हैं उनको पहले नंबर वाले से जुड़ना चाहिए जो अमीर उल वक्त है यहाँ तक दूसरे नंबर वाला जो है उसको भी अमीर वक्त से जुड़ना चाहिए نہیں کہا نمبر والا یوں سمجھے کہ میں تو یو ہوں, ہوں اسے بھی امیر تسلیم کر لیا اور کہا جیسا آپ کہتے ہیں ویسا میں. یہاں میں نے ان لوگوں سے جو باہر کے آئے تھے ان سے یہ کہا کہ اسامہ یہ سب نے سنا حضرت ابو بکر نے بھی سنا اور دیگر صا مانی بھی سنا لیکن نے اس کا مطلب کیا سمجھا اور حضرت محبوب مکند نے کیا سمجھ نہیں کرنا چاہیے ایک مرتبہ حضرت رحمت اللہ نے آرام فرما رہے تھے میں پاس گیا عشا کی نماز ہو چکی تھی تو میں نے حضرت رحمت اللہ سے پوچھا مولانا نے کہا تھا میں تو نیا لگا ہوا آدمی ہوں اور مجھے نظام الدین میں زیادہ کھیل بھی نہیں ملتا ہر بڑھ جما کے لیے پھرتا رہتا ہوں نہیں ملتا اب میں بہت پریشان ہوں کام کرنے والے جو بڑے بڑے لوگ ہیں یہ کوئی ایک بات کہتے ہیں تو دوسرا بات کہتے ہیں دونوں ہمارے بڑے ہیں اب مجھے کیا کرنا میرے سے مولانا اس کا موڑتی ہو تم تو موت مت کرو اور کسی کا بالکل اور مدرسے کے اندر یہ فرمایا میں نے مولانا حضرت اصولوں کے اوپر آپ ایک کتاب لکھ بس تاکہ سارے کام کرنے میں اختلافات ختم ہو جائے اس کتاب میں جیسا لکھا ہوگا ویسے چلتے رہیں گے سب کے سب مولانا یوسف صاحب اللہ نے فرمایا کہ میں اصولوں پر کوئی کتاب نہیں لکھ سکتا اس لیے کہ کوئی کلیہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر سے جزیا مست اس بنا پر میں کتاب نہیں لکھ سکتا کہ اگر میں جو لکھوں گا قرآن لے لے. میں کتاب نہیں لکھ سکتا اور کوئی فائدہ نہیں کہ اگر ہر کل کے اندر سے جزیا مست ہوتا رہتا ہے تو پھر, میں نے کہا پھر، فرمائیے بھی کیا فرمائی ہمارے اصول یہ آیا تو صحابہ جو ہے صحابہ کی زندگی یہ ہمارے اصول ہیں لیکن کھلیں گے کس پر جو کام کرتے رہے گا تو اس کو الحمدللہ للہ ایک بات سمجھ میں آتی رہے گی کہ کون سے موقع پر کیا کرنا کون سے موقع پر کیا کرنا بیٹھ کہ وہ جو آئے تھے پوچھنے کے لیے میں نے کہا اتنی بات تو میری تمہاری ہو گئی اب اس کے بعد پھر حضرت جی جب اٹھیں گے تو ان کے پاس جائیں گے حضرت جی بیدار ہوئے ہمارے ہو گئے ضروریات سے ان کو لے کری تھی تو بات حضرت جی نے, کہ نے بس ایک ہی جملہ فرمایا یہ فرمایا ہاں مناسب ہے اس کے بعد وہ لوگ چلے گئے دوسرے جات سے وہ لوگ چلے گئے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں رائے الگ الگ, الگ ہونا کوئی حل کی بات نہیں حضرت ابو بکرت عربی قبیل مرتب ہو رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے یوں کہا کہ چلو ہم سارے مرد سارے قبیلوں میں چلے حضرت عمر کھڑے ہوئے اور یوں عرض کیا کہ حضرت مدینہ منظر رسول کریم صلی اللہ علیہ کی اور کا جو منظر تھا وہ حضرت, حضرت, کے کے حضرت عائشہ آپ کا مدن مبارک تھا اور وہاں پر تکفیر والا سارا کام ہوا رسم کو مبارک بھی ہم دیکھ نہیں سکیں گے تھوڑی دیر میں اذان کی کا وقت ہو گیا حضرت بلال کھڑے ہوئے اور انہوں نے ازان دی اور جب ارد محمد رسول جب پہنچے ہیں تو سارا کا سارا مدینہ مدلا اور پوری مسجد نبوی اس کے اندر ہچکیاں بند گئی اور سب کے سب رونے لگے پر یہ کہنے لگے کہ پہلا دن ہے کہ محمد رسول اللہ ہم سن رہے اور یہ سارا کا سارا منظر حضرت عمر کے سامنے تھا حضرت خاطمہ رہا بہت بے اور بے قرار ہو کر یہ کہتی تھی کہ میرے اوپر وہ مصیبتیں پڑ گئی رسول سے قبر کو مٹی دی اور اس مٹی کو سونگا تو اس کے لیے اب مہنگے مہنگے عطروں کا کیا سونگنا رہا فاطمہ کے جو جملے ہیں سب ال جب ان کی اس بے پر آج ہم لوگوں میں دل جاتے ہیں کیا منظر ہوگا حضرت کا کہنا تھا کہ مدینے کی عورتوں اور بچوں کو کس کے حوالے ہم کر کے چاروں طرف سے حملے کی خبریں یہ بات تھی کہ اسی دین کے لیے رسول کریم سرسوں میں تکلیفیں اٹھائیں اور ان عورتوں نے چکیاں پیس پیس کر گزارے کیے اور مشکلیں اٹھائے آج یہ دین جڑ رہا ہے تو ہماری زندگی کس کام کی میںاہریت اسلام زمانے چاہریت کے اندر تو زوردار تھے تم اور اسلام کے اندر بات کر ایسی ڈھیلی ڈھیلی باتیں کر رہے ہو اور حضرت اب صدیق رضی اللہ تعالیٰ ذہن میں یہ تھا کہ اگر رسول کریم صد اللہ علیہ وسلم دین مٹ گیا تو اس کا حیات کا مسئلہ تھا اور ایک طرف عربی قبیلوں کی جنت اور جہنم کا مسئلہ تھا جب ان دونوں کا مقابلہ پڑ جائے تو جنت اور جہنم کا نمبر ایک پر کیا جائے گا اور موت اور حیات کا نمبر دو پر کیا جائے گا اور اگر صرف موت اور حیات کا مقابلہ بڑھ جائے تو وہاں پر کوئی آدمی اگر مردار بکری کھا کر اپنی جان بچا لے مردار بکری کھا کر اپنی جان بچا لے تو وہ بھی گنہگار حضرت ابو بکر رضی اللہ بکرہ تعالیٰ ذہن میں تھا اسی دین کے وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو لے کر مدینہ منورہ تشریف دے گئے سارے گھر والوں کو سالموں کے بیچ میں چھوڑ کر پھر آدمی بھیجے وہ آ کر حضرت عائشہ حضرت اتنا ہوتا نہ دھوما اور اسی طرح حضرت حضرت, حضرت زینب جو بڑی بیٹی تھی وہ حالت حمل میں سالموں ان ان نے جانے نہیں دیا بڑی بیٹی تو مکہ مکرمہ میں دوسری بیٹیا راستے میں رسول کریم سز مدینہ منورہ میں پورا گھر رسول پال سسم کا تاکہ پوری دنیا میں بسنے والے انسان جو ہیں ان کا اللہ سے مردے کے بعد جلت میں اٹھائی. چند دنوں کے بعد حضرت زینب چپکے سے نکل گئی اٹنی پر بیٹھ کر مکہ مکرمہ کے سالبوں کو بدل چلا وہ پیچھے گئے اور چاروں طرف سے گھیرے میں دیا حضرت زینب اٹنی کے اوپر بیٹھی ہوئی بیرت اور, کے اوپر چری ہوئی اور یہ لوگ آئے اور حضرت زینب کے پیٹ کے اوپر مار دیا حضرت زینب کا حمل ساکت ہو گیا ایک طرف سے حمل کے ساتھ ہونے کا خون نکل پڑا پر ایک طرف سے برچے کی طرف سے خون نکل پڑا اور حضرت زینب خون کے اندر لطپت ہو کر اونڑی کے اوپر سے ڈھڑک کر ٹیکڑی کے اوپر گر کر وہاں سے لڑکتے, لڑکتے ناک اونچی ہو گئی اب تم جا سکتی ہو حضرت منورہ پہنچی رسول کریم سر سے ملاقات ہوئی کی حالت میں رسول کریم سرسد کیا صدمہ ہوا ہوگا اور اسی حالت کے اندر حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ خود قبر کے اندر دفن کرنے کے لیے لیکن جب دفن کر کے اوپر نکلے ہیں تو آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے لوگوں نے پوچھا حضرت یہ کیا بات ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا جب میری, میری بیٹی زینب کو میں قبر میں اتار رہا تھا تو میرے کو بڑا فکر تھا اگر میری بیٹی زینب پر قبر کا عذاب ہوا تو میری بیٹی کمزور کس طریقے سے قبر کے عذاب کو برداشت کرے گی اس کا میرے کو غم تھا چراج قبر میں میری بیٹی زینب کو دبایا لیکن چھوڑ دیا اور میری بیٹی زینب راحت اور آرام کے اندر ہے ہم لوگوں کے لیے بڑی عبرت کا مقام ہے قریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے بارے میں کر رہے ہیں. ہمیں اپنے قبروں تیاری کر کرنی ہے کہ اللہ ہماری قبر والی حسر والی زندگی بھی بنا دے اور صرف ہماری نہیں بلکہ ہمارے گھر والوں کی خاندان والوں کی قوم کی رشتہ داروں کی اور پورے ملک والوں کی پورے عالم کی قیامت کی نسلوں کی جوش میں آ کر یوں کہا کہ اگر تم لوگ میرے ساتھ دی جاتے تو میں اکیلا جاؤں گا کیونکہ اکلا میرے ساتھ کے اندر حضور اکرم سب کے ساتھ اور ہمارے ساتھ اللہ تھا حضرت ہو اکیلے صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہو کی یہ تقریر ہے یہ فرمایا کہ اگر ہم لوگ نکل گئے اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اور پیچھے سے کئی سروم نے حملہ کر دیا پر مومن کو شہید کر دیا اور مجھ امیر الم کو بھی شہید کیا اور ہماری لاشیں رہی ہو اور مدینہ مدم سنا چھا چکا ہو اور ہماری لاشوں کا کوئی دفن کرنے والا بھی, بھی نہ رہا ہو اور جنگل کے کتے بھی آ کر محدود مومن کی لاشوں کو اور میری لاش کو لے کر جنگل میں جان اور کے میں اسے برداشت کروں گا لیکن اللہ کا دین مٹ رہا ہو میں برداشت نہیں کر سکتا میرے محترم دوستوں ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہماری زندگی اس کام کی جب آلم کے اندر سے اللہ کا دین مٹ رہا ہو اس لیے سرابر کے پھل لپیٹ لپیٹ کر کھڑے ہو جاؤ یا تو اللہ کا دین دنیا کے اندر زندہ ہو جائے اور یہ جو تھی واپسی کا خیال دیا اور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پھیلے اور یا ہماری قبر آ کر یہاں پر بن جائے تو نوجوان سب تک حضرت کی نقل اتارے اور اللہ کے راستے میں نکل جائے نے نے وقت آیا کہا کو بھیجو تو بیٹے اپنی جنت پہ میں اپنی جنت پہ سوائے ہو گئے چل دیے راستے میں سنکرانت کا وقت ہوا وصیت فرمائی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میری لاش کو اٹھ کے باندھ دینا اور تمہارے آخری پڑاؤ پر